مسجد اریش دراصل یہی بدر کے میدان میں ہی واقع ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا بدر کے میدان میں اور اس رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیمے میں اللہ سے مناجات اور دعاؤں میں اور گریہ زاری میں وہ رات گزاری تھی اور جو مشہور ہمیں الفاظ ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چند لوگ ہیں یہ مٹھی بھر لوگ ہیں مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا کہ اگر آج یہ مٹ گئے تو پھر روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی اور اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد بھیجی اور اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی تو جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا اور جہاں آپ نے دعا فرمائی تھی اسی جگہ مسجد عریش جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے